یہ میں کا میں نے کہا تھوڑا خلاص نہیں وہ ہے ہاں وہ ایس پی لو مجھے حاضر کریے ون سکسٹی ہو گیا تھا نا کان ون پلس ون فَوُضِعَتْ حِتَّةٌ وَدَخَلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَأَقْبَلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَسِيطُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا من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 منهم لما تعیدون قوما للہ محلقهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولاعلهم يتقون فلما نسو ما ذکروا به أنجينا الذین ينهون عن السوء واخذن الذین ظلموا بعذاب بعیث من على من الرحمن رحمان ربش رخلی صدری وسر وخل وقدۃسانی یفقہ قوری اللہ وصلی محمد محمد وسلم و عصقیلوں اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ان کو کہا اس کو ناظحل کر کہ رہلو اس شہر میں بس جاؤ اس شہر میں وہ کلو اور کہو اس میں سے ہے سی جو تم چاہو وقولو اور کہو خط یا اللہ ہماری مغفرت فرمان بخش دے ہم کو وط خلول البابا اور شعر کے دروازے سے داخل ہو سجدن عرضی کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے نغفر قم خطایاتکم ہم معاف کریں گے تمہارے خطاؤں کو گناہوں کو سنزیر المحسنین اور ہم بڑھا دیں گے انہیں کرکاروں کے لیے مزید وادیتی میں جس وقت علیہ السلام اسرائیلیوں کو لے کے چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے بچڑی کی عبادت کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک وہ مسلط کیا ہے کہ بادیتی میں وہ چالیس سال تک سرگردار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو من وصلبہ پچھلی درس میں وہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تیار خوراک بیچتے تھے اور بادلوں کا سایہ ان پہ ہوتا تھا ان کے کپڑوں کا بھی بندوبص اللہ نے کیا ہوا تھا جو لوگ مطلب کہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے رات کو اگر میلے ہو جاتے تو صبح وہ فریش ہوتے بالکل اور جن کی سائز بڑھ رہی ہوتی جو لوگ بڑھ رہے ہوتے ان کی ایج کے ساتھ تو کپڑے بھی اس کے ساتھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سہولتیں دی تھیں اور من و سلوہ کھانے پینے کی چیزیں ان کو اس طرح مل جاتی تھیں لیکن انہوں نے لاسٹ حیات میں کہا گیا کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے ایک تو یہ کہ ان خراب کو سٹاک کرنا شروع کر دیا وہ خراب ہونے لگا اور پھر انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہم لد نصب رات واحد خود اللہ رب بنا فریج مطلب میں میں نقلے ہوا کستا ہے ہوا پھومے و ادس کہ ہم تو یہ روز مطلب کہ بٹھیرے کھا کے اور حلوے اور یہ کہا کا لگژری فوڈ کھا کے ہم تو تک, تک گئے اور تنگ آ گئے تو ہمارے لیے تو اب دال چاہیے ہمارے لیے تو اب لہسن چاہیے کیکڑی چاہیے اس طرح کی چیزیں ہمیں چاہیے یہ تو روز کون کھائے گی یہ بٹھیرے تو اللہ تعالی کی نہ شکر کی اور نافرمانی کی تو ان کو کہا گیا کہ اچھا چلو ایسے کرو کہ یہ جو سامنے شہر ہے بیت المقدس کا یا اریحہ کا شہر تھا تو اس میں داخل ہو جا اور وہاں پہ جو چیزیں آپ کا کہانی کی چاہیں گی تو وہ سب آپ کو ملے گی لیکن شہر میں داخل ہوتے وقت آج ہی کے ساتھ داخل ہونا ہے سجدہ کرتی ہوئے سجدہ تو کرتے ہوئے تو بند داخل نہیں ہو سکتا لیکن یہاں سجدے سے مرادیں تعظیم کے ساتھ جھکتے ہوئے بالکل سر کو نیچے جھکاتی ہوئے کہ جیسے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فتح مکہ کے موقع پہ آ رہے تھے تو مکہ فتح ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح شہر میں داخل ہوئے کہ آپ کا سر مبارک اتنا نیچے تھا کہ گویا اوننی کے ساتھ لگ رہا تھا باقی تو فاتحین جب جہاں پہ جاتے ہیں تو کتنے تقبر سے جاتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مکہ میں داخل ہوئے تو ایسے کہ اس کے ساتھ سر مبارک آپ کا لگ رہا تھا اوننے کے ساتھ اتنے جھکے ہوئے انداز میں داخل ہوئے اور کسی صحابی نے اس وقت کہا تھا کہ الوم یوم المرحمٰ آج کا دن انتقام کا دن ہے نبی کریم سلم نے فرمایا کہ نہیں ایسے نہ کہو, کہو کہ الوم یوم المرحمہ آج رحمت کا دن ہے رحمتوں کا دن ہے تو ان کو بھی کہا گیا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جائے اور تھوڑی سی رزسٹن شہر میں وہاں پہ جو پہلے سے لوگ رہ رہے تھے تو ان کے ساتھ تھوڑی لڑائی کی نوبت آنی تھی تو انہوں نے پہلے سے اسلام سے کہا تھا کہ یہ بنتا اور ابو کا فقات لا ہونا پہنچا آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں لڑکے آ جائیں شہر فتح ہو جائے تو پھر ہم داخل ہو جائیں تو ایسے مطلب کہ بہت وقت لوگ تھے اور اللہ کے عذاب کو ہر پوائنٹ پہ یہ اپنی طرف متوجہ کرا رہے تھے تو ان کو کہا جا رہا ہے اس آئے میں اس کی لہم وہ وقت یاد کرو جس وقت ہم نے کہا ہے ان کو اس کو حاضر کر لیا کہ اس شہر میں رہ لو بس یہ شہر اب آپ کا ہو گیا اب اس شہر میں بیت مقدس میں رہ لو وہ کلو میں اور جو تمہاری ڈیمانڈ تھی جو جو چیز کھانی کی تو وہ ساری کاؤ کھل کے کاؤ وہ قول اور جس وقت شہر میں داخل ہو حدت یا اللہ ہماری محفلت فرما پہلے بھی بہت گناہ کیے ابھی بھی گناہ, گناہ ہو اللہ کے رسولوں کی نفرمانی کر رہے ہو اللہ کی نفرمانی کر رہے ہو اچھی چیز کو بری چیز کے ساتھ بدل رہے ہو لزی ہوا خیر کے اتنا چیزوں کو اچھی چیزوں کے ساتھ تم تبدیل کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو بہت خلول بابس سجدہ اور دروازے سے داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے آرضی کرتے ہوئے داخل ہو نخف الکوماتوں کو ہم آپ کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیں گے سر نجی اور شرفی کے گناہ معاف کر دیں گے بلکہ تمہارے درجات جو آپ نے سنے کا کار ہیں ان کے درجات بلند کر دیں گے اور ان کو مزید انعامات اور احسانات ان پہ فرمائیں گے فبد الزی نہ بس بدل دیا ان لوگوں نے جو زال میں ان میں سے یعنی سب نے نہیں ان میں سے قولا غیر اللزی بات کو بدل کر کے جو دوسری بات تھی کھیل الحمد جو ان کو کہی گئی تھی یعنی ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جب شہر میں داخل ہو تو حتن کا ہو تو انہوں نے کیا کہا کے کی کہ فی, فی شارتن اس کو حتن کی بجائے حتن بنا دیے ہند گندم کے دانوں کو کہتے ہیں شارہ یا سنبلا وہ جو بالی جس میں گندم کے دانے لگے ہوتے ہیں تو اس بال یا بالی کو شاہراہ سمبلا کہا جاتے تو انہوں نے اپنی طرف سے مذاق بنا دیا قرآن کے سوری یہ تو اپنے الفاظ کا جو ان کو تورات میں نازل ہوئی تھی کہ اس طرح آپ شہر میں داخل ہو کہ مغفرت مانگتے ہوئے لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ گندم ہے بالی میں گندم ہے بالی میں اس طرح ایک مطلب ہے کہ اللہ کے الفاظ کا مذاق بنا دیا اور شہر میں داخل ہو رہے تھے اور دوسرا ان کو کہا گیا تھا کہ حاضری کے ساتھ داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اب نہیں گے اور گسٹتے ہوئے سورین کے بلحبس کے اوپر مدلے کے گھسٹتے ہوئے وہ شہر میں داخل ہو رہے تھے وہ بھی اللہ کے حکم کا ایک مذاق بنا دیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بدل دیا جو ان میں سے ظالم تھے سب ایسے نہیں کر رہے تھے ان میں کچھ لوگ کر رہے تھے منہم من یعنی ان میں سے بعض قول غیر الزیح قول انہوں نے ایسے کہا کہ جو ان کو نہیں کیا نہیں کہا گیا تھا فرصلہ علیہ بس ہم نے نازل کیا ان کے کی اوپر آسمان سے عذاب رز تکلیف عذاب اللہ تعالیٰ نے جب وہ شہر میں داخل ہو گئے تو شہر میں تو چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے تعاون اور ایک وبا ایک بیماری ان کے اوپر مسرت کر دی جس میں ان کی پھر یہ تو لاکھوں کی تعداد مدی ان کے ستر ہزار لوگ اس وبا میں مر گئے تھے پھر اس وجہ سے کہ یہ ظلم کرنے والے تھے وس الحمد فرمایا جا رہا ہے کہ اب جو یہودی ہیں آپ کے پاس ادھر ادھر تو ان سے پوچھیں وس اور ان سے آپ پوچھ لیجیے انلقری ات التی اس شہر کے بارے میں اس قریہ کے بارے میں بستی کے بارے میں قانت حضرت البحر جو دریا کے سمندر کے کنارے تھی یہ جس وقت یہ نکلے تو جو یروشنم اور فلسطین کے علاقے میں یہ آباد ہو گیا اولی تو وہ مختلف سٹیز تھی ایک بالکل ایک شہر تھا ایلا اس کو کہا جاتا ہے ابھی بھی اگر آپ میپ کھول کے دیکھ لیں تو اس شہر کا نام ایلیات ابھی بھی وہ علاقہ ہے ایلیات بالکل سی سائڈ پہ پھر اس کے اوپر مطلب میں آپ جا کے یا روشلم آئے گا اور باقی علاقے آئیں گے بالکل مطلب کہ کارنر پہ ایک شہر تک اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اس شہر کے بارے میں آپ ان سے پوچھ لیجیے کانا تاجرت البہر جو سمندر کے سامنے تھا سمندر کے کنارے پہ تھا نف سختی جس وقت یہ لوگ حد سے گزرنے لگے ہفتے کے بارے میں سیٹرڈے کے بارے میں سب سیٹرڈے کو کہتے ہیں ہفتے کا ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے اور ہفتے کا دن ان کے چھٹی کا دن ہوتا ہے اور اس دن مطلب ہے کہ ان کو کافی کاموں سے روکا گیا تھا تو آج بھی ایون یہودی ہو دیجیے سیٹرڈے آتا ہے نا تو اپنے موبائل کو بند کر دیتے ہیں اور دوسرے مطلب ہے کہ بس سارا دن آرام کرتے ہیں کسی ضروری کام کے لیے مہمان سے ملاقات بھی نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے اور وہ مطلب ہے کہ ایک پیسو لائف جو ہے اس دن وہ گزارتے ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ہفتے کے دن جو ہے صرف عبادت کے لیے مخصوص کریں اور دوسرے کام نہ کریں دنیا اور اس دن شکار وغیرہ بھی مچھلیوں کا شکار نہ کیا کرے لیکن یہ لوگ کیا کرنے لگے فی سبتے تو یہ ہفتے کے دن میں تجاوز کرنے لگے حد سے گزرنے لگی اس ہم ہم کہ جس وقت آ جاتی ان کی مچھلیاں سمندر کے اوپر بالکل ہے کہ سرفس کے اوپر وہ جو ہے مچھلی آجاتی بڑی بڑی مچھلیاں موٹی موٹی مچھلیاں ویل کو کہتے ہیں بہت بڑی مچھلیاں وہ سرف اس کے اوپر آ جاتی تھی اور پھر کیا ہوتا ویو ملاس مت اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا لاتا ہوں وہ مچھلیاں نہ آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی ہفتے کے دن اتنی مچھلیاں جدھر وہ دیکھتے ہیں وہ سمندر میں تو مچھلیاں ہی مچھلیاں اور وہ سر اٹھاتی ہوئے یہ جو شرح ہے یہ جیسے راستہ مطلب کہ راستہ بناتی ہوئی اوپر آتی تھی اور بالکل ان کو دیکھتی تھی کہ بڑی بڑی مچھلیاں ہیں اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا سیٹرڈے نہ ہوتا تو وہ مچھلیاں نہیں آتی یہ کیوں اللہ ایسے کیوں مطلب کہ ان کو کر رہا تھا نہ زیا اسی وجہ سے نبلوہم بما ہو بے مقام تاکہ ہم ان کو آزما سکیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اب نافرمانی تو کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی چڑھا رہے تھے ان کا منہ چڑھا رہے تھے کہ مچھلیاں ہفتے کے اندر آ جاتی تھیں باقی دن یہ تلاش کرتے پڑتے تھے مچھلیاں نہیں ہوتی تھیں سمندر میں وہ نیچے چلی جاتی تھی تو پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس میں مطلب کہ حد سے تجاوز کرنے لگے انہوں نے اس کا ہیلا بنا دیا کہ کچھ لوگوں نے ایسے کیا کہ ہاؤس سے بنا دیے دریا سمندر سے راستے نکال دیے پانی کا اسٹاپ اوور بنا دیا ریزروائر بنا دیے تو اس میں مچھلیاں وہ آ جاتی تھیں اس اس پانی تک یہ پیر بند باندھ دیتے تھے دی ان کو روک لیتے تھے یا جال ڈال دیتے تھے دی ہفتے کے دن نکالتے اتوار پہ تھے تو اس میں وہ ساری مچھلیاں جو ہے وہ پھنس جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکار سے منع کیا تھا تو انہوں نے یہ ہیلے کرنے لگے اور کچھ لوگ جو ہے مطلب ہے کہ پھر کہنے لگے کہ اب اتنے دن مطلب ہے کہ ہم مچھلیاں پکڑ رہے ہیں ہفتے کے لئے کچھ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ کچھ یہ حکم ختم ہو گیا ہے اب شاید اپلیکیبل نہیں ہے ویلیڈیٹی اس کی نہیں رہی تو وہ ڈائریکٹ شکار بھی کرنے لگے تو اب کچھ لوگ سارے نہیں تھے اس شہر کے کچھ لوگ ایسے کرنے لگے وہ تجاوز کرنے لگے کچھ لوگوں نے ان کو منع کرنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کی آپ حکم کی نفرمانی کر رہے ہیں اور آپ کے بڑا عذاب آ جائے کچھ لوگوں نے کچھ عرصے تک منع کر دیا اور وہ خاموش ہو گئے یہ دوسرا گروہ ہو گیا اور ایک گروہ مسلسل ان کو روکتا رہا کہ آپ یہ گناہ کے کام نہ کرتے رہے اور ان کے ساتھ پارٹیشن کر دی بالکل شہر کے اندر ایک دیوار بنا دی ان سے کہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا لیکن ان کو منع کرتے رہے وہ اور وہ وقت یاد کرو جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے لے تم کیوں نصیحت کرتے ہو قومََ اللہ مہن کو جس کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے اور معذر بہم یا ان کو عذاب دینے والا ہے عذاب شدیدہ بہت سخت عذاب نے کہا یہ تو ہمارا الزام اتارنے کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا الزام اتار سکے اللہ کے سامنے ہم اپنی معذرت پیش کر سکے کہ ہم نے تو ان کو منع کیا ہوگا اولا اللہ تکن اور شاید یہ لوگ تک پہتیاب اب قوم کے لوگ تین گروہ میں تقسیم ہو گئے ایک وہ جو ہفتے کے دن شکار کرتے تھے مچھلی پکڑتے تھے اللہ کی حکم کے حکم کی نفرمانی کرتے تھے دوسرا وہ گروہ جنہوں نے کچھ عرصے منع کیا اور وہ خاموش ہو گئے اور تیسرا وہ گروہ جو مسلسل ان کو منع کرتے رہے اور ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ بھی کر لیے تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ گناہوں میں اگر کوئی قوم پڑی ہوئی ہے کوئی بچے پڑے ہوئے ہیں کوئی کچھ ہے, تو ان کو حت کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے مایوس نہ ہو بار بار بار بار, بار, بار, بار. انٹل اینڈ انلیس کے بالکل ہی مطلب کہ نا ہو جائے لیکن اپنے کام کو کرتا رہنا چاہیے امر بالمعروف اور نہیں امن منکر کا فریضہ جو ہے وہ سرانجام دینا چاہیے ان سے وہ گروہ جو خاموش ہو گیا تھا وہ دوسرے گروہ کو جو بار بار ان کو نصیحت کرتے تھے تو وہ ان سے کہنے لگے کہ آپ ایسی کو کو کیا نصیحت کر رہے ہیں محر کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر کے ارادہ کیا ہوا ہے. یہ اللہ کی نا فرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یا ان کے اوپر سخت عذاب آنے والا ہے اللہ کہ یہ مہذب ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا ہے تو ان لوگوں نے کیا کہا حضرت یہ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہمارے اوپر الزام نہ اللہ کے سامنے ہمارا عزر ہو کہ یا اللہ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی اور ان کو مرنا کرنا جیسے مطلب کہ حدیث شریف میں آتا ہے اس کو بفوے کے تم عمر بن معروف اور نہیں ان من کرتے رہو اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم گھبرانوں کی مسلط کرے گا ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی اللہ سے پناہ مانگو گے اللہ تمہیں پناہ نہیں دے گا اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری عورتیں جو ہے وہ گناہ ہو جائے گی بدکار ہو جائے گی اور تمہارے بچے نافرمان ہو جائیں گے اگر تم امر بن معروف اور نہیں من کر نہیں کرتے رہو گے. تو ہمیشہ اچھائی کا مطلب کہ اپنے گھر میں دیکھیں اپنے ماحول میں دیکھیں جہاں جہاں آپ کا بس چلتا ہے جہاں زبان سے چلتا ہے زبان سے چلائیں جہاں ہاتھ سے چلتا ہے ہاتھ سے چلائیں ٹھیک ہے لیکن من رائے من کو من کرن جو تم نے سے برائی دے کے فلوغیر بھی تو اس کو ہاتھ سے روک لے فعلم فب لسان ہی اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر زبان سے فع الم فب کل بھی پھر دل میں تو اس کو برا سمجھے آج تو لوگ گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے بلکہ ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کنسرٹ ہو رہا ہے فلاں جگہ میوزک کا شو ہے فلاں جگہ فلاں مطلب کہ ایکٹریس آئی ہوئی ہے اس کا شو ہوگا ٹھیک ہے میں یہ پروگرام چل رہا ہے تو ایک دوسرے کو مطلب کہ وہ سارے انوائٹ کر رہے ہیں گناہ کی تو وہ ایمان کا کون سا ہوگا کہ جس میں آپ گناہوں کے ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں انتظام اللہ تخن اور شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں شاید ان میں سے کوئی بھی تقوی تک و اختیار کرنے فلم نسو پس جس وقت یہ بھول گئے انہوں نے فراموش کر دیا نسو کے معنی ہے انٹینشنلی ایک چیز کو بس بلا دینا چھوڑ دینا انٹینشنل جو مطلب کہ فرگیٹ فلس ہے یا نگلیجنس ہے اس کو نسو کا لفظ استعمال کیا ماجوکرو کی بھی جس چیز کی ان کو نصیحت کی جا رہی تھی انجین تو ہم نے ان ان لوگوں کو نجات دی جو ان کو برائی سے منع کرتے تھے وہ حزن الزین اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ظالم دے بے اغوام باعث بہت سخت عذاب میں بے ماں قانونی اس وجہ سے کہ وہ نفرمانی کر رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو معاف کر دیا ان لوگوں کو تو کچھ نہیں کہا گیا کہ جو ان کو منع کرتے تھے اور جو لوگ غناہ مطلاع تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر شدید پکڑ کی اور بہت سخت عذاب ان کو دیا کیسے سخت عذاب ان کا دیا فلم آتا ہو امان ہو انس وقت وہ حد سے گزر گئے بہت تجاوز کر گئے ان چیزوں سے جن سے منع کیے گئے تھے کل نہ تو ہم نے ان کو کہا ہو جاؤ قلت بندر خاص رسوا زری ایسی ہوا کہ جو لوگ منع کرنے والے تھے اللہ تعالی نے تو ان کو کچھ نہیں کہا وہ صحیح سلامت لائے انہوں نے دیوار بنائی ہوئی تھی ان سے پارٹیشن کی ہوئی تھی تو صبح کہ وقت ایک رات ایسی گزری ان کے اوپر کہ صبح ہوئی تھی ان کی کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی کوئی شہر میں ہلّا گلا نہیں تھا کہ ساتھ ساتھ گرتے صرف پارٹیشن بیچ میں کی ہوئی تھی تو انہوں نے دیوار کے اوپر سے جب دیکھا تو سارے گھروں کے اندر جو ہے وہ بندر بنے ہوئے تھے لمبی لمبی دومیں اور بندر بنے ہوئے تھے تو یہ لوگ مطلب کہ وہ دروازہ کھول کے رشتے دار تھے سارے آپس میں ایک ہی مطلب کے شہر کے لوگ سارے رشتے تو وہ کے ہاں تو ان کو دیکھا تو ان کا رشتے دار کوئی نہیں وہ سارے بندر بنے پڑے ہیں اور یہ بندر ان کے قریبات ہیں جو اپنے اپنے رشتے داروں کو اپنے جان پہچان والوں کو پہچانتا تو وہ بندر ان کے پیروں میں لوٹنے لگے اور یہ ان سے کہنے لگے کہ کیا ہم نے آپ لوگوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اللہ کی نفرمانی نہ کرو اور یہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کی پیر کی کرو تو وہ اپنا سر ہلاے تھے بول تو سکتے نہیں تھے بندر بنا دیے گئے تو وہ اپنے سر ہلاتے تھے کہ یقیناً آپ لوگوں نے ہمیں منع کیا تھا لیکن پھر وہ تین دن کے اندر اندر وہ سارے جو ہیں وہ مر گئے سارے بندر کیونکہ اللہ جس قوم کو عذاب دیتا ہے تو تین دن کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کے بندر جو ہیں شاید ان کی کنٹینیویشن ہے بنی سہیل سے جو بندر بنائے گئے تھے لیکن یہ نہیں یہ ایک الگ سے مطلب ہے کہ وہ ہیں سپیشیز ہیں اور یہ وہ بنی سہیل والے نہیں ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے کہ جو ڈاروین کی تیوری ہے جیسے سائنس ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ریولیوشن ہوتے ہوتے پھر بندر سے انسان بنا انسان سے تو بندر بنا ہے, لیکن بندر سے جو ہے وہ انسان نہیں بنے کیونکہ وہ ان کے جو کرومسومل نمبر ہے وہ ساری چیزیں وہ ڈیفرنٹ ہے منکیز میں فورٹی ایٹ ہے انسان میں فورٹی سکس ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو بڑھنے چاہیے لیکن وہ تو مطلب ہے کہ انسان میں کم ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے چیزیں ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا اور زہریلو رسوا کر دیا ایک دفعہ سے عبداللہ عبد عباس بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن ان آیات پہ غور کر رہے تھے سورہ آراف پڑھ رہے تھے بہت بڑے مفصر تھے جو دو مفسرین تعبیع تعبین اور صحابہ میں سے گزرے ہیں تو وہ عبداللہ الائبن عمر عبداللہ بن عباس ان کی اپنی اپنی تفصیلیں سٹارٹ تفسیریں ان کی ہیں قرآن فہمی ان کی اتنی تھی وہی عبداللہ الائبن عمر جس نے مطلب ہے کہ وہ سورہ بقرہ ختم کیا تھا تو پورا اونٹ ذبح کیا تھا کہ میں نے سورہ بقرہ کے مسائل جو ہے وہ سیکھے اور اس طرح عبداللہ بن عباس بہت بڑے مفسر مفت تو عبداللہ بن عباس ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور ساید پہ غور کر رہے تھے کہ اس میں دو چیزیں تو کلیئر ہیں دو چیزیں کہ ایک جن لوگوں نے منع کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور جو لوگ گناہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا وہ تیسرا گروہ جو کہہ رہے تھے ان کے کیوں ان کو منع کرتے ہو وہ تیسرا گروہ جو خاموش تھا ان کا کیا بنا تو اس کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اللہ نے ان کی ستیہ کیا ہوگا ان کو بھی عذاب دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا تو اس پہ سوچ رہے تھے اور آنکھوں سے آنکھوں جا رہی تھی کہ حضرت اکرم آرد النہ تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیوں اب ابن بس کیوں رو رہے ہو اس نے کہا یہ آیت مطلب ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور اس پہ سوچ رہا ہوں اور الا کا تمہیں پتہ ہے عیلا شہر کا اس نے کہا ہاں اس نے کہا ان میں ایک قوم تو تباہ ہو گئی جو بندر بنا دی گئی دوسروں کو اللہ نے نجات دی اور تیسروں کا کیا ہوا اس کا مجھے نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوا انہوں نے کہا یہ تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ جو گناہ تھے ان کا ذکر کر کے عذاب کا ذکر کر دیا اور جو نیکار تھے منع کرنے والے تھے ان کے نجات کا ذکر کر دیا تیسرے سے اللہ خاموش ہے تو اس میں خاموشی یہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یقیناً جو اس میں اگر انوال ہوتے تو ان کا بھی ذکر ہوتا کہ ان کو بھی عذاب دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا چونکہ وہ ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹرس تھے تو وہ سائلنٹ ہی مطلب کرائے قرآن بھی ان سے سائلنٹ رہا اور جو ایکٹیو تھے کرنے والے ان کے بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعزاز کے طور پر کیا اور جو گناہ گار تھے ان کا ذکر عذاب کے طور پر اللہ تعیٰیٰیٰیٰیٰ نے کر دیا تو کہتے ہیں کہ سب غلائب نے آباس رضی اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے کہ اس نے دو بہترین چادریں مجھے انعام کے طور پر دی کہ آپ نے ایک میرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا اللہ تعالیٰ میں بھی قرآن کی صحیح سمجھ نہ سیکھا محمد والی وسمی میکوہ آریف میکوہ آریف میکوہ آریف برسوں سموہ کی وقت سموہ جانا رہا ہوتا ہے سکی نہیں رہزم اٹھا یہ پر دیں سمید وہ جانا سی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے آپ اپنے رب سے ہماری شفات کر دیجئے وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں یہ ان کے پاس جائیں گے وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں تو موسا علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے ہیں یہ ان کے پاس جائیں گے وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ روح اللہ اور قلیمۃ اللہ ہیں یہ ان کے پاس جائیں گے وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں البتہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا بہت اچھا شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا مجھے اجازت مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی ایسی تعریفیں ڈالیں گے جو اس وقت مجھے نہیں آتی میں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجنے میں گر جاؤں گا ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ کہو تمہاری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا شفاعت کرو قبول کی جائے گی میں عرض کروں گا یا رب میری امت میری امت یعنی میری امت کو بخش دیجئے مجھ سے کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جنم سے نکال لو میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا ارشاد ہوگا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 ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ کہو تمہاری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا شفاعت کرو قبول کی جائے گی میں عرض کروں گا یار رب میری امت میری امت مجھ سے کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی دانے سے کم سے کم تر ایمان ہو اسے بھی نکال لو میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کر کے چوتھی مرتبہ واپس آؤں گا اور پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ کہو تمہاری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا شفاعت کرو قبول کی جائے گی میں عرض کروں گا میرے رب مجھے ان کے نکالنے کی بھی اجازت دیجئے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میری عزت کی قسم میرے بلند مرتبے کی قسم میری بڑائی کی قسم اور میری بزرگی کی قسم جس نے جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے انہیں تو میں ضرور جہنم سے خود نکال لوں گا اللہ